اچھا جی حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے سورت آل عمران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط آل عمران بال بکرا سورت بکرا کے کتنے مضامین تھے جی دس مضمون تھے پہلے حصہ میں اور پانچ مضمون تھے کس میں دوسرے حصہ میں تھے نا اب ان میں دیکھو اہم مضامین ایک تو توحید تھا توحید پہلے حصے میں دیکھ رہے ہو اچھا رسالت بھی پہلے حصے میں آ گئی تھی اور دوسرے حصے میں جہاد تھی یا نہیں اور انفاق تھا یہ کتنی مضمون ہے چار آل عمران میں ان چار مضامین کی تفصیل ہوگی بالکل آسان بات ہے توحید کی رسالت کی اور کس کی جہاد کی انفاق کی ان چار مضامین کی تفصیل ہوگی تو اس سے آپ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورت بکرا ہے پھر سورت بکرا کے مضامین کا خلاصہ کیا صورت فاتحہ ایسے میں تو پہلے تو ہم نے سورت فاتحہ کو ام الق کہا تھا نا اب ہم سورت بکرا کو بھی ام القرآن کہہ سکتے ہیں اس لیے آپ سے صورت بکرا کے مضامین جتنی ہیں نا دس اور پانچ پندرہ آپ دیکھیں تو ان مضامین کی ساری تفصیل ہے سارے قرآن کے اندر تو اس لحاظ سے بکری قرآن بن جاتی ہے اچھا جی صورت بکرا کے جملہ مضامین میں سے چار مضامین کی اس صورت میں تفصیل ہے توحید رسالت جہاد نفا خلاصہ اس بات توحید اور مشرقین و نصارہ کے توحید کے بارے میں شبہک کا اضارہ اس ضمن میں قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل نمبر دو اہل کتاب کو دعوت توحید اور ان کے پانچ شکوے نمبر تین اس بات رسالت اور رسالت کے بارے میں مشرقین نصارہ کے شبہ کا اضالہ نمبر چار جہاد کی سبیل اللہ اور اس ضمن میں غزوہ عہد و بدر کی تفصیل فاق فی اللہ اور آخری ساری سورت کا خلاصہ اللہ, الرحمن الرحیم الف لا اللہ, لا اللہ علیہ و میرے عزیز صورت کا نام آل عمران ہے تسمیۃ الق اللہ جو آگے آئے گا نا نا چلی مدنیہ ہجرت کے بعد نظر ہوئی اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے نجران تو نجران کے عیسائی آئے حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تقریباً ساٹھ آدمی کا وقت تھا کتنے دے ساٹھ آدمی کا وقت تھا عیسائیوں کا حضرت کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ان کا جو بڑا پادری تھا وہ تھا ابو ہارشہ بن القمہ اور اس کا ایک بھائی بھی تھا سعد پورز بن القمہ یہ حضرات مناظرہ کرنے کے لیے آئے جی راستے میں ابو ہارشہ بن الکما کا کھچر تھا جانتے ہو نا کھچر سواری ہے ایک گھوڑے سے چھوٹا غدہ سے بڑا ہے تو کھچر پہ سوار تھا کھچر کو ٹھوکر لگی اور قریب تھا کہ وہ پادری گر پڑے ابو حادثہ بن الکما ان کا بڑا پادری تھا بڑے مولوی کو پادری کہتے ہیں وہ گر پڑے اس کا بھائی تھا شاد قرض بن القما اس نے کہا تائے سال اباد یعنی جس کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے جا رہے ہیں دور بیٹھا ہے وہ حلاف ہے یعنی قرض نے حضور کے بارے میں بدعا کی کہ تائے سال دور بیٹھنے والا ہلاک ہو جائے تو ابو ہارسہ بن القما نے کہا تائے سال امو کا تیری ماں حلاف ہو قرد حیران ہوا قرض میں کہیں گا بھائی صاحب آپ تو مناظرہ کرنے جا رہے ہیں وہاں محمد کے ساتھ اور میں نے اس کو بد دعا دی ہے تو تو نے ہمیں بد دعا دی ماں کو بد دعا دی تو ابو حادثہ کہیں گا محمد سچے نبی ہیں محمد کہیں سچے نبی ہیں خاتم و ہیں تو قرض نے کہا پھر مناظرہ کس بات کا کیوں جا رہے ہو جواب میں کہنے گا ان ہاذ ہل ملو کام والن کشیرہ ان بادشاہوں نے ہم کو کیا دیا ہیں مال دیا ہیں جو روم کی سلطنت تھی وہ دوسرے عیسائی ان کو بہت مال دیتے بادیوں کو گرجے بنا دیتے مال دیتے تو ان بادشاہوں نے عیسائیوں نے ہمیں کہہ دیا ہیں مال دیا ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں فلاح آ منا بن محمد آزور منا پ اگر حضور کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں تو ساری چیزیں ہم سے چین لیں گے اور چین لیں تو پیٹ کی خاطر مناظرہ کرنے جا رہے ہیں ورنہ نبی برحت ہے یہ عبارت تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئے دیکھ لینا میں نے مختصر بیان کیا اس میں پورا ہی ہے تھا عبارت بھی وہاں تفصیل میری کی تو آپ دیکھو حضرت بحق پہ سمجھتے تھے لیکن مناظرہ کس کی خاطر کرتے تھے پیٹ کی خاطر کرتے تھے مناظرہ وہ وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیا خیمہ لگا دیا کھانے کا انتظام کیا پھر پھرو کچھ دن وہ رہ مناظرہ کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جہاں تک نازل ہوئی ہے میں بتاؤں گا کہ وہاں تک نازل ہوئی ہے یہ سمجھی بات تو نصارا نجران کا جب مناظرہ تھا تو یہودی بھی آ جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے ندی پاک کے ساتھ یہودی رہتے تھے نا تو میرے عزیز آپ جانتے ہیں کہ نسارا کے چند چندے ہیں نصارا کا ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کتنی ہے تین ہیں. باپ بیٹا روح القدس کتنی ہیں خدا تین ایک باپ ہے اللہ تعالی ایک کیا ہے بیٹا ہے کون علیہ السلام سمجھے تیسرا کیا ہے روح الخوسو آئی نہ ہوتے روحل خودوسا ہے نا تو روح الدوس بھی خدا ہے سارے تیسرا خدا مانتے ہیں بی بی مریم کو ایک عیسائی آیا حضرت شہید رحمہ اللہ تعالی کے ہاں کہنے لگا ہاں حضرت شہید کے ایک مرید کے پاس تعلق والے کے پاس ہے عیسائی وہ کہنے لگا دیکھو ہمارے ہاں خدا کا بیٹا ہے تمہارے ہاں کوئی خدا کا بیٹا نہیں وہ ناز کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور ہمارے ہاں ہے نبیب خدا کا بیٹا ہے محمد تو خدا کا بیٹا نہیں ہم ناز کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو حضرت شہید کو اس نے کہا کہ ایسے کمی نہ کہتا ہے حضرت شہید نے وہ کہ اس کو یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس بیٹا, پاس بیٹا ہے ہمارے پاس خود باپ ہے اللہ تعالیٰ جس کو تم باپ کہتے ہوئے تمہارے پاس بیٹا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے باپ, باپ، ایسو گئے جو آپ کیا جائے تو ایک مسئلہ کون کا یہ ہے باپ بیٹا روح القدس یہ کتنی ہو گئے یا باپ بیٹا بی بی مریم یہ تصلیس کے کہنے ہیں ایک فرکا ان میں سے ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ خود ع علیہ السلام خود خدا ہے بے نہیں کا ہے خود خدا ہے اللہ تعالیٰ عیصا علیہ السلام کے روپ کے اندر آیا وہ بھی قرآن میں ہے لقد کا فر اللہ دین کال اللہ ولسیبن مریم و اللہ وسیع مریم ہے یہ بھی عقیدہ ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ای آیات مبارکہ نازل کی ان کی تردید کے لیے الفلامی یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں اللہ عالم و, و براد ہی بے یہ حروف مقدس نازل کیے گئے ہیں کس کے لیے ہماری آزمائش امتحان کے لیے پہلے تحقیق ہو چکی ہے نا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دعوی توحید ہے یہ دعوی توحید ہے بھائی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں پڑھتے نا لا الہ اللہ تو قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا کرو جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو ہو کی جگہ اللہ ہوتا ہے نا وہ پڑھتے ہیں نا تو یہ نہ جائے گا کیا قرآن میں ہے تو جس طرح لا الہ لا اہ ادھر اللہ آئے تو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ذکر نہیں ہو سکتا یا تو کہو قرآن سے نکال دو یہ بھی کہو کہ ہو بہ ضمیر ہے وہ وہ کوئی پتہ نہیں چلتا اگر لوگ کہتے ہیں نا پہلے میں نے کہا تھا تو قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے لا الہ الا تو ہو کے متعلق ہماری کہکی کیا ہے اس میں ذات ہے اللہ کی طرح اور اگر اس کو ضمیر بھی بنایا جائے تو یہ ذات بہت کی طرح لوٹتا ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے لا الہ الا هو کو ترجیح ہے لا الہ اللہ کو کیا ہے ترجیح ہے بھوالا جی کو تفصیل مذہبی کا لکھنا نہیں و اللہ من لفظ لا الہ الا اللہ. اللہ الہ الا اللہ سے اس کا درجہ کیا ہے بلند ہے کس کا لا الہ اللہ کا ارف او دراج تنگ من لا اله لأن بلا ملاحظات اسم من بلا اسم تفسیر ہے اسی طرح علامہ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین راضی بھی اسی طرح کہتے ہیں سمجھے جی تو یہی دو چیزیں ہیں یا اسم میں ذات ہے یا اسم شارل ذات بحت ہے, ہے. یہ توحید لکھا ہے جی اچھا جی آگے الحیہ القیوم دلیل اقلی دعو توحید کے بعد دلیل عقلی اللہ زندہ ہے نگاہ ہے اس کی تحقیق ہو چکی ہے نہیں جی اللہ زندہ ہے عیصٰ علیہ السلام پہ موت آنی ہے نہیں آنی عیص علیہ السلام کی ماں مر گئی ہے یا نہیں تو وہ معبود ہو سکتے ہیں جن پہ موت آئے وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں تم نے معبود تو وہ ہے جو کم ہوتا ہے نزل کل کتاب یہ صداقت قرآن لکھو اور کیفیت نزول قرآن سچی کتاب ہے اور کیفیت نزول میرے عزیز ایک ہے نزلہ دوسرا ہے انزلہ نزلہ یو نزل و تنزیل کہتے ہیں با تدریج نازل کرنا کسی چیز کو آہستہ تدری نازل کرنا تو قرآن کا نزول یک اقبار کی تھا یا تدری تھا تو یہ نزلہ اسی لیے کیفیت کہ قرآن کا کاہستہ ہے اس کا نازل ہوا قدری تو یہ کیا لکھا ہے جی صداقت قرآن اور کیا اور تیسرا لکھو دلیل کہ اللہ کی کتاب جو اتری ہے دلیل واہجنی توحید کی ترے تین چیزیں لکھو اتاری آپ پہ کتاب ساتھ حق کے مسد کل ماں یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں اور اتارا تورا تو انجیل کو یہ دلیل نقلی لکھو اللہ نے تو رات تو انجیل کو اتارا یہ بھی توحید کی دلیل ہے کون میں توحید تھی تو قرآن کے بارے میں نزلہ ہے تورا تو انجیل کے بارے میں کیا ہے تو وہ کیسے نازل ہوئی یا اخبار میں نے قابلوں قرآن کی تنظیل سے پہلے قابل جو ہے مبنی اللہ ضم ہے یا نہیں تو اس کا مداخل ہے معذوف کا منوی من قبل تنزیل القرآن من قابل اصل میں ہے من قبل تنزیل القرآن قرآن کی تنزیل سے پہلے یہ اتنی طور آدان کا مانا لکھو ہا دی جائیں تسلیح کا فیگار خدا نشر ہے بمان نے پہل کے لیکن تصیاں کا چیگل ہادیاں دونوں ہادیاں واسطے لوگوں کے بان زلل فرقان اور اتارا فرقان کو فرقان کا میرے عزیز لغوی معنی ہے حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کنارے پہ لکھو اس سے مراد موج ہیں یا دوسری کتب اور صحاحب قرآن آ گیا تورات آ گئی انجیل آ گئی اس کے علاوہ کون سی کتاب رہ گئی ہے وہ ضبور رہ گئی اور صحیح سے بھی, بھی رہ گئے سمجھے نا تو فرقان سے مراد یا موج ہیں اور یا کیا ہیں دوسری کتابیں اور صحائب ان الین کا پرو تقریب بے شک جن لوگ نے کفر کیا اللہ کی عتوں کے ساتھ ان کے لیے عذاب سخت ہے تقریب وقر ہے ولہ عزیز اس کا معنی سمجھیے اللہ غالب بہن بدلا لے سکتے ہیں اس کا من کیا ہے بدلا اور زونت کام ہے بل فیل بھی بدلا لیتے ہیں لیا یا نہیں قوم نو سے آج سمو سے بدلے نہیں لیے تو عزیز ان کے نیچے لکھو کہ یہ آسان لفظ عزیز ہیں کیا امکان امکان کا کیا منع بدلا لے سکتے ہیں ممکن ہے اور زونت کام ہے وقوع زونت کام کے نیچے لکھو بل فیل لکھو یا بھکواں لکھو یعنی بل فیل بھی بدلا لیا انہوں نے عزیز کے نیچے امکان زونت کام کے نیچے گا آپ حکو لکھو یا بل فیل لکھو ان اللہ لا انقف تتیمہ دلیل اقلی جو پہلے دلیل اقلی تھی اس کا تتیمہ ہے دعوی کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ عیسیٰ معبود نہ اس کی اماں معبود نہ روح الس معبود اس کی پہلی دلیل کیا تھی اقلیت الحیول قیوم اقتماں ہے کہ عالم ملغیر فقط کون ہے اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کی اماں نہیں ہے لہذا معبود نہیں بن سکتے ان اللہ کے نیچے کا لکھا ہے بے شک اللہ تھا نہیں بختی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں نہ آسمانوں کے اندر تو عالم اور غیب صرف اللہ ہوا نہیں ہودی اس سب رکن فی بھی اللہ کی ذات ہے وہی وہ ذات ہے جو نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر کی پیشہ جس طرح چہتا ہے بھئی تم پانی کے اوپر نقشہ بنا سکتے ہو پانی برتن میں ڈالو اور اس پہ نقشہ بناؤ اسی وقت ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقشہ کیسے بنا ہے پانی پہ ہم ہاں؟ منی کے کچرے سے بنے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ رحم کے اندر نقشہ بناتا ہے حسین و جمیل شکل و صورت آ بھی بہت وہی وہ ذات ہے کہ نقشہ بناتے تمہارا رحموں کے اندر جیسے جیسا ہے یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا شاید شادی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کچرے کو آسمان سے اتارتے ہیں کہاں چلا جاتا ہے سیب کے اندر سمندر میں سیب نہیں کبھی سمندر کے کنارے جو سیب فروخت ہو رہے ہیں ایسے اسے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے کچرا اس کی وہاں تربیت ہوتی ہے کیا بن جاتا ہے جوہر لا اور ایک قطرہ کہاں سے آتا ہے سولبے پڑ سے رہنے مادر کے اندر وہ تم لوگ ہو تربیت ہوتی اور حسین تھے جی جمیل شکل کے اندر بیٹھے شادی فرماتے ہیں سورت سرو بالا کند کیا بیٹھے بنی ہےترا لو لالا کو سرو بالا کو ایک قطرے سے پر بار دگا نقشے بنا رہے ہیں حسین و جمیل نقشے بنا رہے ہیں وہی وہ بات ہے کہ نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر جیسے الا وہی ہو ہے یا نہیں تو جو ہو کے ذکر اعتراض کرتے ہیں ان کو وہ قرآن سے ہو کا لب کاٹتے جائیں ہاں آہ, ہو کے ساتھ ذکر ہے نا ان کو لیکن آپ ایک سوال کریں گے کہ پہلے بھی اللہ لا الہ اللہ اللہ ہے اور اب بھی کیا ہے لا الہ اللہ اللہ تکرار ہے تو اس کا جواب آسان ہے غور کرو ایک دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ العلوم و حاضر سن کرتے ہیں عالم کیا ہے ہے نو پید ہے اور منتقل ہے نا تحصیل اور منت کے میرے العالم حاضر دیتے ہیں العالمت و متغیر و حاضر کی جگہ کرے گا تو آپ جو پارا العالم حاض کیوں کہا ہے پہلے بھی العالم واضح دو بارہ پہلے العالم حاضر بطور داوا کے کیا پھر اس کے بعد دلیل دی اب کہا بطور نتیجے کے کیا کہا تو یہ بھی سمرالی کو سمرائے دلائل لا اللہ اللہ یہ لفظ پہلے تھا بطور داوا کے اب کیا بطور سمراؤ نتیجہ کے سمرائے دلائل دلیلوں سے ثابت ہو چکا کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ العزیز الحکیم غالب حکمت والے وبی اندرے کل کتاب اضا ل عیسائیوں نے جی مناظرہ شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم کالے اللہ مانتے ہو حضون الفرماہ مانتے ہیں اچھا کہ روح اللہ بھی مانتے ہو حضون فرمہ مانتے ہیں سمنے شور مچا دیا جی عیسائی جب ہو گئی کال اللہ مانا روح اللہ مانا تو ابن اللہ ہی مان لیا ابن اللہ ہی مان لیا خدا کا بیٹا بھی مان لیا یہ شور مچا جو کہ جب کالے اللہ مانتے ہو روح اللہ مانتے ہو ابن اللہ مانو جی سارا کو تو اللہ تبارک کا سالہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں قرآن پاک کی آت کیا ہے بعض آیات محکمات ہیں بعض آیات متشابہات ہیں محکمات وہ آیات ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہوتی ہے مراد کا ہوتی ہے جیسے دیکھو اللہ لا الہ الا اللہ الہ القیوم واضح ہے نہیں اقیم اصرات آتو زکوٰۃ واضح ہے یا نہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو محکمات نہیں ہیں کیا ہیں متشابعات ہیں ان کی مراد واضح نہیں ہوتی ہے جہاں تم منہ پھرو فسم وہاں خدا کا چہرہ ہے کا معنی ہوتا ہے چہرہ تو خدا کا ہے چہرہ تو یہ ایتیں کس سے ہیں وہ تو شاپ سے ہیں دوسری جگہ ہے ید اللہ اے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے خدا کا تو ہاتھ ہی ہوتا سمجھے اور بھی اس قسم کی آیات ہیں استواشم سوا اللہ تعالی عرش پہ مستوی ہو گئے کیا خدا کا وجود ہے جسم ہے کہ عرش کے اوپر بیٹھ دیا جائے تم کرسی کے اوپر بیٹھتے ہو تو یہ آیات کیا ہیں متشاد تو آیات محکمہ وہ ہیں جن کی مراد کیا ہے بالکل واضح ٹھیک ہے نا ان پہ ایمان لاؤ عمل کرو آیات متشابہات وہ ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے اس کے متعلق دو مسلطیں ایک تو متقدمین کا مذہب ہے اور جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ مرتشاب رحاد کے بارے میں یہ ہے کہ نو منو بہی ولا نہ سالوان کیفیتی ہم ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کا سوال نہیں کرتے حضرت امام بالکر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہیں کیسے مستوی ہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آتا تو امام بالک رحمہ اللہ فرمانے لگے ال معلوم اس کیا ہے کیفیت ہو مجہ اس کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے خدا جسم تھوڑے ہیں وال ایمان ہی ایمان لانے کا ہے واجب بس سوال وان ہو بدا سوال کرنے کا ہے بدا ہے کھول قوریت کے اندر نہ پڑو یہ سمجھی با یہ تو متقدمین ہی کہتے ہیں بہت بتاخر امین میں سے بعض علماء جو ہیں وہ متشابہات کے معنی بیان کرتے ہیں لیکن ایسے بیان کرتے ہیں جو محکمات کے مطابق ہوتے ہیں خلاف نہیں ہوتے وہ محکمات کے کی کیا ہوتے ہیں مطابق ہوتے ہیں خلاف نہیں ہوتے وج اللہ اگر وج کا من چہرہ کرو تو لیسا کا مسلی شاعر ان کے خلاف نہیں کوئی اللہ کے مثل تو کوئی شاید نہیں ہے پھر تم خدا کا چہرہ بنا رہے ہو ہاتھ بنا رہے ہو جسم منا رہے ہو لہ سکے کیا ہے؟ خلاف ہے محکمات کماس خلاف ہے تو فسم وج اللہ وہاں وج کا من ذات کرو گے جائیں منہ پیرو وہاں اللہ کی ذات ہے اللہ کا علم ہے چہرہ مرال نہ لینا ید اللہ فوقائے جہاں ہے وہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ان پہ جیسے آپ کہیں کہ استاد کا میرے سیر پہ ہاتھ ہے تو ہر وقت میں آپ کے سیر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوں مطلب یہ ہے کہ مہربان ہے ایسے نا تو ید اللہ صاح کا عظیم اللہ کی کا ہے رحمت صوبہ یہ سمجھی بادشاہ نا اس سوا اللع کا مطلب پھر یہ لیتا ہے متاخرین جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوئے وہ تخت کسی کے حوالے نہیں کرتا خود اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے سمر سوالا عرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود متصرف ہیں سارے جہان کو چلا رہے ہیں جیسے بادشاہ چلاتا ہے کسی اور کو تخت پہ نہیں بٹھایا کسی کے ہاتھ متصرف نہیں دیا متاثرین یہ معنی کرتے ہیں اب ذہن میں بیٹھا ہے تو ابن اللہ روح اللہ روح اللہ کالی اللہ اسی قبیلے سے ہیں ابن اللہ تو قرآن میں ہے نہیں تو کال اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے روح اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے کی سوار نہیں کریں گے یا کالے اللہ کا معنی کرنا ہے تو یوں کرو کہ ایس ایسا سلم کالے مت اللہ عیش کہ کلمہ کون سے پیدا ہوئے ہیں ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں ہماری ماں کے رحم کے اندر کیا ہوتا ہے کترا ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے شکلیں تبدیل ہوتی ہیں مادہ ہوتا ہے نا تو ہم مادے سے پیدا ہوتے ہیں حضرت تیس علیہ السلام کا ایسا مادہ تھا اس قسم کا مادہ تو نہیں تھا تو کیسے پیدا ہوا کلمہ کن سے اللہ نے فرما کون ہو جاؤ اسی وقت ہو گئے ایک منٹ بھی نہ لگا تیسرا السلام پیدا ہو گئے اب روح اللہ بھی اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ وہ مادی نہیں تھے ایسے ہمارا جسم ہے اور مادہ ہے وہ محض ایک روح تھے اللہ کے حکم سے جبری اللہ السلام روح کو لایا اور بیوی بی مریم کے اندر پھونک گیا اسی وقت پیدا ہوئے اس لیے روح اللہ تھے یعنی یہ مادے سے پیدا نہیں ہوئے تھے جیسے ہمارا مادہ ہے یہ سمجھے بات نا تو یہ روح اللہ ہے اور کالے اللہ کا ہے اب غور فرمائیے دی اضالہ شبو یہ آیات بڑی مشکل تھی میں نے آسان طریقے پہ پر سمجھا دیا آپ کو نہیں سمجھی دیکھو جی بڑی مشکل آیا ہے یہ اضالہ شبو لکھو وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب کو منو آیا تو محکمات باب ایسے اس کی کیا ہے محکمات ہیں جن کی مراد کیا ہے بالکل واضح ہے ہننا امول کتاب وہ اصل مدار ہے کتاب کا ام کا منع لکھو اصلی مدار دار و مدار ان پہ ہے ہنا امول کتاب وہ اصلی مدار ہے کس کا کتاب کا عقائد و امال کی دار و مداح پہ ہے و او خر و متشاب او صفت ہے اس کا موصوف آیات معذوف ہے و آیات ان اخر و آیات ان او اخر اور دوسری ایتیں ہیں وہ ہیں متشابہات جن کی مراد پوری باز نہیں ہے اب آگے پام مل فی قلو بہم ضائح اور راسخین کے درمیان امتیاز امتیاز لکھو یا تمیز زائغین جن کے دلوں میں کجی ہے راسخین جو علم میں کیا ہے پختہ ہے زائغین اور راسخین کے درمیان امتیاز بھائی جن کے دلوں میں ہے نا کجی کیا ہے کجی ہے زائد ہے وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں متشاہ بحاد کے جو زائدین ہیں کس کے پیچھے چلتے ہیں متشاہ بہاد کے اور جو راسین ہیں وہ کس پہ عمل کرتے ہیں محکمات کمال اب اس کی میں مثال دوں ایک بریلوی صاحب کا مراضرہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ آپ دیکھو کیسے چکر کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بیعت رضوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی تین صحابہ سے جی لقد رضی اللہ کا شر اب آگے آتا ہے جد اللہ فوقۂ دین ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر حالانکہ خدا کا ہاتھ تھا یا حضور کا ہاتھ تھا حضور کا تھا نا تو جب ہاتھ حضور کا تھا اور قرآن کہتا کس کہ کا ہاتھ تھا خدا کا ہاتھ تھا تو معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں دیکھو نا ذائق نے کام دیا نا اس کو ٹیڑھا پانی تو ہم تو ید اللہ کا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحم کے کو ہے رہے خدا ہاتھ سے پاک نہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ کس کا تھا حضور کا تھا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں میرا ہاتھ تھا معلوم حضور خدا ایک ہے ایک ہیں کیا نبی کریم سے خدا ہے کیا ایسے حرکتیں کرتے ہیں عجیب کرتے ہیں اس قسم کا ٹیڑھا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کار پاکاں راکیا سد خدم ویر ماندر شیر شیر فرماتے ہیں بات بزرگان دین کے اقوال ہوتے ہیں ملفوظات ہوتے ہیں لوگ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں مولانا رومی نے روکا اس سے کہ غلط استعمال نہ دیو فرماتے ہیں لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی چیز ہے شین یا را شیر میں بھی یہی ہے شیر میں بھی یہی ہے لکھنے میں برابر نہیں لیکن فرق ہے شیر آدمی کو کھاتا ہے اور شیر کو آدمی کھاتا ہے تم دودھ نہیں پیتے اس لیے حضرت فرماتے ہیں کار پاک راکیا سگ پنگیر باشد کے مردم راہد شیر آشد کے مردوم میں پورت ن انسان کو کھاتا ہے لیکن شیر کو انسان کھاتا ہے تو آپ دیکھو لاز وہی ہے لیکن فرق کتنا آ ہے اسی طرح بزرگان دین کے بعد ملکوزات ہیں لوگ ان کو سمجھتے نہیں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں حضرت باجیت بستانی فرماتے ہیں ملک کی من ملک اللہ میرا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے اب بریلیوں نے کہہ دیا دے گئی باجیت بستانی کا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے انہوں نے ایسے بیان کر دیا سمجھے اور ہمارے پاس لوگوں نے فتوا لگا دیا کہ باعظید گستانی کا بن گیا کافر بن گیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ملک خدا کے ملک سے کیا ہے بڑا ہے لیکن سمجھنے کا قصور ہے بھائی خدا کا ملک جو ہے اس میں خدا داخل ہے خدا کا ملک ہے ذرا غور کرنا خدا کا ملک کیا ہے اللہ کے سوا باقی جتنی کائنات ہے وہ کس کا ملک ہے خدا کا ملک ہے تو با مستامی فرماتے ہیں میں جب مراقبہ کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں شعر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہی نام ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ بھی خدا کی شفتیں غیر متناہی ہیں یہ سیر لاہوت اس کو کہتے ہیں ایک سیر ہوتی ہے ناسود کی اس جہاں کی دوسری سیر ہوتی ہے مالاپوت کی تیسری سیر اعلیٰ میں جبرود کی چوتھی سیر اعلیٰ میں لاہور کی اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر سیر ہوتی ہے بزرگان دین کی تصویر کا ایک مسئلہ ہے اب جیت گستانی تو اللہ کے صفات میں سیر کر رہے ہیں خود خدا کے صفات میں تو جہاں سیر کر رہے ہیں وہ ان کا ملک ہے یا نہیں تو خدا کے ملک سے بڑا نہ ہوا جس ملک میں ٹائر کرتا ہوں وہ خدا کے ملک سے کیا ہے بڑا ہے سمجھے وہ کون سا ملک ہے ارے صفات خدا بندی کا ملک ہے اس کے لیے کوئی تنہائی ہے اور اس قسم کے الفاظ بزرگان سے سردر ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کوئی کفر کے فتوے لگاتے ہیں کوئی مشرق بن جاتے ہیں تو بات بڑی مشکل ہوتی ہے یہ سمجھے ہم نے اپنے شیو سے جو پوچھا تھا تو انہوں نے یہی مطلب بیان کیا جو میں نے ذرا غور فرمائیے زائدین اور راسخین کے درمیان کیا میں بیان کر رہا ہوں کمی جی؟ فرمایا جن کے دلوں میں زائر ہے کجی ہے بس اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں اس کتاب سے مل ہو خو ضمیر کا مرجا کتاب ہے بس اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشاد میں اسی کتاب سے یہ کیوں اتباع کرتے ہیں ابتغاء الفتنہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے یہ معنی لکھ لو فتنہ کا معنی گمراہی اور ابتداء کا معنی ہوئی طلب کرنا گمراہی پھیلانے کی غرض سے جیسے کہہ دیا حضور اور خدا ایک بن گئے تھے متشابے کی پیچھے کیوں جلتے ہیں گمراہی پھیلانے کی غرض سے کہ جی لوگوں کو گمراہ کرے وقت کا تعویلے اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب اس کے یہاں تعویل کا کیا کرو غلط مطلب تو خدا رسول کو ایک بنا دیتے ہیں یا کالے اللہ روح اللہ سے کا مراد لے لیتے ہیں ابن اللہ اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب ہو اس کے یہاں تعویل کمرہ غلط مطلب کرنا وما یا اللہ حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا ادھر تعویل ہم کا کیا منع کرو گے صحیح مطلب وہ غلط مطلب طلب کرتے ہیں حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا مگر اللہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ورا سے خون افل علم ورا سے خون کے نیچے لکھو مبتدا یقین کے نیچے لکھو خبر اور جو راسف علم ہیں علم پختہ وہ کہتے ہیں آ من ایمان منا ہم ساتھ اس کے وہ کہتے ہیں ہم کے ساتھ چل آتے ہیں ایمان ولا نفس نسل کیفیتی کیفیت کا سوال نہیں کرتے یہ کس کا مذہب ہے جی متقدمین کا اور جمہور مفصری کا لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ راس فی العلم بھی مطلب جانتے ہیں لیکن محکمات کے تابع کر کے وہ کہیں گے کہ وہ آجفا ہے را سے خون فی علم کاف پڑے گا اللہ پہ میں نے ترقیب گاہ بنی تھی مبتدا اور خبر میں متقدمین کا مذہب لے رہا ہوں وہ یوں کہیں گے کہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا مگر اللہ اور راہ سے فیل علم بھی جانتے ہیں کہ واہ آصف ہوگی راہ سے خون فیل علم کا کاب کیسے بڑے گا لفظ اللہ پہ وہ بھی جانتے ہیں چلیے یقولون <تصفيق> وہ کہتے آمنا آ کل بھی کلو من انجربنا ہر ایک کلون کے نیچے لکھو محکم اور متشابے ہر ایک محکم <تصفيق> ہو چاہے متشاب ہو من انجربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے ہر ایک محکم چاہے متشابے کس کی طرف ہے آہ بس لوگ مینو بھی ولانا سون کہہ کیا دی وما یزکارو مستفی اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر شاید بکال کے یہ مستفی ہے پیدا حاصل کرنے والے